الباب والاربعون وثلاث مئة باب النهي عن الصلاة الى القبور قبروں کی طرف مہر کے نماز پڑھنے کی ممانعت کا الله رضی اللہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول لَا تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا رواہ مسلم حضرت ابو مرثد کناز بن حسین رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قبروں کی طرف رخ کر کے نماز مت پڑھو اور نہ ان کے اوپر بیٹھو مسلم مسلم